یہ یاد رکھیں کہ جس کے ذمہ میں کزا نمازیں باقی ہوں اس کے کوئی نوافل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے بے شمار روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے قنز العمال کی روایت ہے جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وقت وصال آیا اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا فرمایا اے عمر یہ چیز ذہن میں رکھ لے اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل دن کے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رات کو قبول نہیں فرماتا اور کچھ عمل رات کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دن کے اندر قبول نہیں فرماتا اور فرمایا اے عمر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں کرتا جب تک فرائض کی تکمیل نہ کر لی جائے روایت کے الفاظ یہ لمبا فریدا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے بھی ملتا ہے کیا آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض کی تکمیل سے پہلے نوافل اور سنن غیر مقدہ کے اندر مشغول ہوتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سنت غیر موکدہ اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا وہینا فرمایا اسے رسوا کرتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا اور اس کے نوافل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح و رضی شریف کے اندر فرمایا کہ جس بندے کی ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں وہ تہجد نہ پڑھے بلکہ تہجد کی نماز کے وقت میں قضا نمازیں لٹائے اور اسی طرح اشراک کی نماز کے وقت قضا نمازیں لٹائے اسی طرح چاشت کی نماز کے وقت عوابین کی نماز کے وقت وہ اپنی قضا نمازیں لٹائے اس طرح کرنے سے اس کے ذمہ سے قضا نمازیں بھی اترتی جائیں گی اور تہجد اشراک چاشت کا ثواب اور جتنے فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے یعنی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے تحجد کی نماز کے وقت اٹھنا چھوڑ دے یا صبح کی نماز کے بعد اشراق کا جو انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھتا تھا اس کو چھوڑ دے بلکہ ایسا عمل کرتا رہے لیکن جس جگہ نوافل ادا کرنے اس جگہ نوافل نہ ادا کرے بلکہ قزا نمازیں پڑھے فتح فقیح ملت کے اندر امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ہو کی وہ عبارت لاتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن تحجد کی نماز صرف ان لوگوں کی مقبول ہوگی جن کے ذمہ کوئی فرض یا واجب نماز کی قذا باقی نہ ہوگی فرض چھوڑ کر تحجد میں مشغول نہ ہو بلکہ تحجد کی جگہ اپنی قذا نمازیں پڑھیں کہ جب تک ذمہ میں کوئی فرض یا واجب نماز کی قذا باقی رہے گی تحجد اور دیگر نوافل مقبول نہ ہوں گے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تحجد کی نماز کے وقت اشراک کی نماز کے وقت چاش کی نماز کے وقت جتنے بھی نوافل ہیں ان وقتوں میں اپنی قدا نمازیں لوٹائیں اس طرح تحجد کا اشراق کا چاشت کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور جتنے فضائل تحجد کے اشراق کے چاشت کے وارد ہوئے وہ بھی حاصل ہوں گے اور اس طرح اس مقام پر جب قضا نمازے لٹائے گا تو اس کے ذمہ سے تذا بھی ثابت ہوگی اسی طرح فرض نماز کے ساتھ بھی کچھ نوافل ہیں مثلا ظہر کی نماز کے بعد دو دفل ہیں اثر کی نماز سے پہلے چار سنت غیر موقع ہے اور اسی طرح مغرب کے بعد دو نفل ہے عشاء سے پہلے چار سنت غیر موقع ہے وطر سے پہلے دو نفل ہے وطر کے بعد دو نفل ہے تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا جب تک اس کے ذمہ قذا نمازیں باقی ہیں اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے لہذا فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں اس جگہ پہ بھی کذا نماز لوٹانی چاہیے اور اگر کوئی بندہ تحجد اشراق چاشت کی نماز نہیں بھی پڑھتا لیکن ان فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں اس جگہ کزا نماز لٹا لیتا ہے تو اس طرح ہر روز ایک دن کی نمازیں اس کی ادا ہو جائیں گی اور یہ یاد رکھیں کہ کزا کے اندر فقط فرضوں اور واجب کی قزا کرنی ہے صبح کے فقط دو فرض ہیں ان کی قزا کرنی ہے ظہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے فرض اور عشاء کے چار فرض اور تین مطر فقط فرض اور واجب کی قزا ہوتی ہے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاشت اشراق تجد کی نماز نہیں ادا کرتا تو فقط اگر پانچ نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز کی قضا کرتا جائے تو ایک دن کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گے اور اس کی ترتیب یہ بتائی کہ زہر کی نماز کے ساتھ فجر کے دو فرد قضا کر لینے چاہیں اور اثر کی نماز سے پہلے چار سنتیں جو غیر مقدع ہیں اس جگہ پہ چار فرد ظہر کے قضا کر لینے چاہیے اور مغرب کے بعد جو دو نفل ہیں اس جگہ اثر کے چار فرض قضا کر لینے چاہیے اور عشاء سے پہلے جو چار سنت غیر مقدع ہیں اس جگہ پہ عشاء کے چار فرض قضا کر لینے چاہیے اور وطر سے پہلے جو دو نفل ہیں اس جگہ پہ مغرب کے چار تین فرض قدا کر لیں اور وطروں کے بعد جو <tame power>, دو نفل ہیں اس جگہ پہ تین وطروں کی قدا کر لیں اس طرح نوافل کی جگہ جتنا فرض نماز کے اوپر وقت خرچ ہوتا ہے نوافل پر وقت خرچ ہوتا ہے اتنا ہی وقت خرچ ہوگا تو اس طرح پانچ نمازیں ادا ہو جائیں گی وطر بھی ادا ہو جائیں گے اور پانچ نمازیں جو کزا تھی وہ بھی ادا ہو جائیں گی اور کزا کے اندر تعین نیت بھی ضروری ہے کہ کون سے دن کی کس دن کی قدا کر رہا ہوں تو چونکہ نمازیں بہت زیادہ کذا ہوتی ہیں دن یاد نہیں رہتا تو لہٰذا ہمارے تعین جو فجر کی قزا ہوئی ہے سب سے پہلے جو زہر کی کزا ہوئی ہے اب اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کے بعد پھر جو پہلے ہے وہ ادا ہوگی پھر ادا کر لے گا تو اس کے بعد پھر جو پہلے رہ جائے گی اس طرح نیت کر لے کہ سب سے پہلے جو فرض صبح کے کزا ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں یا سب سے بعد جو دو فرض صبح کے قزا ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں بعد کی نیت کر لے تو پھر بھی جب یہ ادا کر لے گا تو اس کے بعد والی پھر سب سے آخر میں رہ جائے گی بعد یا پہلے والی اس طرح نیت کر لے تو اس طرح تعین نیت ہو جائے گی کزا چونکہ فقط فرض اور واجب کی ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ جس کے ذمہ زیادہ قدا نمازیں ہیں وہ تخفیف کر لے ادائیگی کے اندر بھی تخفیف کر لے کیونکہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں تو فقط فرض اور واجب کا لحاظ کر کے ادا کر لے اس طرح کم وقت خرچ ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں لٹا سکے گا لہذا اس سلسلے میں چار تخفیفیں بیان کی ہیں ہمارے علماء کرام نے ایک یہ کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ فقط ایک ہی دفعہ سبحان عربی العظیم عظیم یہ ذہن میں رکھیں کہ رکوع کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے لیکن پڑھنا سنت ہے لیکن ہمارے علماء کرام نے فرمایا ایک تسبیح سبحان عربی العظیم پڑھ لے اور وہ اس طرح پڑھے کہ پورا رکوع کے اندر جب جھک جائے تو سبحان عربی العظیم پڑھے اور پھر پورا پڑھنے کے بعد اٹھے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میں ایک تسبیح کی مقدار رقو کے اندر ٹھہراؤں کیونکہ ایک تصبی کی مقدار رقوق کے اندر ٹھہرنا واجب ہے اگر اتنا نہ ٹھہرا تو نماز ادا نہیں ہوگی تو لہٰذا ایک تسبیح پڑھ لیتا کہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میں اتنی مقدار ٹھہرا ہوں پورا رقوع کے اندر جھکنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اور العظیم پڑھے اور پھر اسی طرح سجدے میں پورا سجدے میں جانے کے بعد ایک دفعہ سبحان اور بیل آلہ پڑھے یہی ذہن میں رہے کہ اگر جاتے جاتے پڑھتا گیا اور اٹھتے اٹھتے پڑھتا آیا اس طرح اگر نماز پڑھی تو نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ ایک تصویر کی مقدار سجدے میں اور رکو میں ٹھہرنا واجب ہے تو لہذا ایک تخفیف تو یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سبحان ربی العلی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرد کی تیسری اور چوتھی رکت میں کیونکہ کراط سنت ہوتی ہے واجب نہیں ہے لہذا اس جگہ فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ تین مرتبہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر دیں تو لہذا اس طرح نماز ادا ہو جائے گی اور وقت بھی کم خرچ ہوگا اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں ابد ہو رسول تک پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا واجب نہیں ہے سنت ہے لہذا اس جگہ فقط اللہ مسل علی محمد و آل ہی دے اور سلام پھیر دے اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ دعا قنو کی جگہ دعا پڑھنا تو واجب ہے لیکن پوری دعا قنو جو معروف ہے وہ پڑھنا واجب نہیں ہے لہذا اس جگہ فقط رب فر لی اتنا ہی کہہ دے تو دعا قنو ادا ہو جائے گا تو لہذا اس طرح چار تخفیفیں کر لے اس طرح جلد اس کے وہ قضا نماز ادا ہو جائے گی وقت بھی کم خرچ ہوگا اور جو وقت بچے گا اس وقت میں وہ مزید قضا نمازیں لوٹا لے لہذا فجر کے جو دو فرض ہیں ان میں تو دونوں میں واجب ہے لہذا کراط کرے گا کے ایک دفعہ سبحان کے اندر ایک دفعہ سبحان, ربی العظیم، سجدے کے اندر ایک دفع سبحان ربی اور قیدہ اخیرہ میں ابد ہو کے بعد اللہ مسل محمد پڑھ کر سلام پھیر دینا اور زہر کے جو چار فرض ہیں اثر کے اور اشاق کے چار فرض پہلی دو رقطوں میں کراک واجب ہے اور آخر والی جو دو رقطے ہیں ان میں کعات واجب نہیں ہے لہذا تیسری اور چوتھی رقط میں فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلا جانا ہے رکوع میں ایک دفعہ سبحان العظیم سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ اور قیدہ اولا میں ابد ال رسول تک پڑھنا واجب ہے وہ پڑھنا ہے اور قیدہ اخیرہ میں رسول تک پڑھ کر اللہ مسل علی محمد و علی کہ اور سلام پھیر دے اور مغرب کے جو تین فرض ہیں ان میں بھی اسی طرح ادائیگی کرنی ہے کہ تیسری رقط میں کراط واجب نہیں ہے سننا ہے لہذا اس جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رکو میں چلا جائے اور تینوں رقتوں میں کراط واجب ہے وہ کراط تو کرنی ہے لیکن رکوع کے اندر ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العلہ اور پیداخیرہ میں یہاں پر بھی اللہ مس محمد کہ سلام پھیر دن لیکن کی جگہ فقط اللہ اکبر کہہ کر رب پڑھ کر رکوع میں چلا جانا ہے یہ دعا کنوت ادا ہو جائے گی یعنی واجب ادا ہو جائے گا لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دعا قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہنی ہے اس میں کانوں کی جانب ہاتھ نہیں اٹھانا علماء کرام نے منع فرمایا فتح و رضی شریف کے اندر فتح و شامی کے اندر اسی طرح بار شریعت کے اندر ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ تقبیر قنوت میں کانوں کی جانب ہاتھ نہ اٹھائے اس وجہ سے کہ جب کانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے گا تو ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ رفیدین تو یہاں پر نہیں ہے تو یہ کانوں کی جانب ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کزا نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح نماز کو کزا کرنا چھوڑ دینا نماز کو جس طرح گنا ہے اسی طرح اپنے گنا کو لوگوں پر زہر کرنا بھی گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے اور پھر اس گنا کو لوگوں پر زہر کرنا یہ بھی گنا ہے اب جب وہ برائے قنوط کے لیے اللہ اکبر کہے گا کانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا گناہ زہر ہو جائے گا تو لہذا گنا کو زہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے آج کل تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے شریعت متعارہ سے دوری کی بنا پر لوگ فخر کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں او oh جی اسی بہ بڑے حرام ہیں یعنی اس طرح کے اپنے آپ کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ زہر کر رہے ہوتے ہیں ہم کوئی عام بندے ہیں میں تو بہت بڑا شرابی تھا میں تو جناب والا بہت بڑا چور تھا یعنی اپنے گناہوں کو زہر کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے اور سخت گنا ہے گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کو لوگوں پر زہر کرنا بھی گناہ ہے لہذا ہمارے فقائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر وطر کی قضاء کرے تو دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر جو کہے گا کانوں کی جانب ہاتھ ہے نہ اٹھائے فقط اللہ اکبر کہہ کر ربیع پھرلی پڑے اور پھر رکوع میں چلا جائے تو لہذا اس طرح ہر پانچ نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز قزا بھی ادا ہو جائے گی اس طرح اندازہ رکھ لیں اب وہ کسی بندے کو پتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قدا ہوئی ہیں وہ تو جتنی نمازیں قدا ہوئی ہیں انہیں کو لوٹائے گا اگر کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی قدا نمازیں ہیں, وہ بارہ سال کی عمر سے اب جتنی عمر ہے وہ اندازہ لگا لیں مثلاً ایک بندے کی بیس سال عمر ہو چکی ہے اور اسے نہیں پتا کہ کتنی نمازیں قدا ہوئی ہیں تو بارہ سال کے بعد یہ آٹھ سالوں کی نمازیں اس نے کرنی ہیں اگر ہر فرض نماز کے ساتھ نوافل کی جگہ پہ قزا کرتا جائے گا تو آٹھ سال میں ادا ہو جائیں گی اور اگر کوئی بندہ اس کو چاشت کا اور اشراق کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخش رکھتا ہے کہ وہ اشراق بھی پڑھتا ہے چاشت بھی پڑھتا ہے تو لہٰذا ان جگہوں پہ بھی کزا نمازیں لٹائے تو اس طرح وہ دو دنوں کی قزا لٹا سکتا ہے تو سال کے بعد اس کی دو سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی اور اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے مزید موقع دیا ہے حساب کرتے جائیں حساب کرتے جائیں کہ کتنی ادا ہو چکی ہیں اور کتنی رہتی ہیں اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے علاقہ میں ایک بابا جی ہیں ان کو جب میں نے مسئلہ بتایا ان کی ستر سال عمر ہے اور ان کی تقریباً چالیس سال کی عمر تک نمازیں قضا ہوئی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی شروع کی ہیں تو یہ اندازہ لگائیں کہ بارہ سال کی عمر سے لے کر سال تک کتنی نمازیں بنتی ہیں یعنی اتنی لمبی نمازیں تقریباً اٹھائیس سال نمازیں بنتی ہیں انہوں نے فقط دو سالوں میں وہ ساری کی ساری نمازیں ادا کر لی ہیں جب بھی موقع ملتا وہ نوافل کی جگہ پہ قزا نمازیں پڑھتے رہتے تھے جب ان کو موقع ملتا تھا کام تو کر نہیں سکتے تھے ہر وقت کزا نمازیں لٹاتے رہتے تھے ابھی مجھے وہ ملے وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری نمازیں میں نے لٹا لی ہیں اگر کوشش کریں گے تو اس طرح لٹائی جا سکتی ہیں اور ہر بندہ کوشش کرے کیونکہ جب تک فرد نمازیں کذاب باقی ہے اس وقت تک کوئی نفل بھی اللہ تالک قبول نہیں فرماتا اور ان نمازوں کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ ہونی ہے نوافل کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ نہیں ہونی کہ فلاں نوافل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے لیکن ان نمازوں کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ ہونی ہے لہذا ہر شخص آج سے تیار کرے کہ جتنی نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں ان کی ہم قضاء کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہر دوست یہ کوشش کرے کہ جتنی نمازیں قدا ہو گئی ہیں سال کی عمر کے بعد والی جتنی نمازیں ہیں ان کو لٹالیں اگر ادا کی ہیں پتہ ہے کہ اتنے سالوں کی صحیح ادا کی ہیں تو اس کے علاوہ جتنے سال بچتے ہیں ان کی آپ نمازیں قضا کر لیں لٹا لیں اور یہ پیغام آگے بھی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ادا ہو سکیں اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیں